سنجی محلتی محدودی اور شریع مولانے زمانہ ازب مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب تب وہ سمجھے میری جب لگائی دل کی لگی کو جگ لگائی دل کی لگی کو تب وہ سمجھے میری بے کلی کو جگ لگائی ہے دل کی لگی کو تب وہ سمجھے میری بے کلی کو تب وہ سمجھے میری نلی جب لگائی میں دل کی لگی گب وہ سمجھے میری لے کر سمجھو دے سب پائے مد ہر ہر غریب کو کنجوت سے پائے جی لگی کو وہ سمجھے میری نوی کو چار کی نصب کی خوش کیا ہوا ہے جلدی کبھی کو بت کی خوش رو. کیا ہوا ہے یہ دل کی کئی کو چار سو گت کی, کی خوشبو ہے اور چل ہے لگی کو جسے بائی کی ریس میں جس پائی کی تھا کبھی اس کو کوئی میں جس سے بائی کی لا گھومتا تھا کبھی اس گلی ان کی نگری کی ہر ہر گلی کو ان نگری کی ہر ہر گلی کو جب لگائی جل کی لگی کو یادوں کے سب میں لگی کر دیا میں گلی کو اپنی یادوں کے سب پہ نیو سر دل لگی کر دیا یادوں کے پل دل لگی کر دیا بے کلی کو دل لگی کر دیا میں کلی کو جب لگائی بگری کی ہر گلی کو جب لگائی کی لگی کو چار اعمال پردیش میں تذکر وطن سے پڑک سنایا جا رہا ہے یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اصلی کا طرک والا رحمۃ اللہ علیہ کے جنوبی افریقہ کے عمل ملکات ارشادات چار اعمال اللہ ارشاد آ رہے ہیں اس لیے چار باتیں پیش کرتا ہوں جن میں دو باتیں تو ماشاءاللہ یہاں کہنے کی ضرورت نہیں ایک مٹھی ڈاڑی اور ٹپنوں سے اونچا پا جاما تو الحمدللہ سب رکھتے ہی ہیں اب صرف دو بچے رہ گئے ہیں آنکھ اور دل آنکھ بچاؤ اور دل بچاؤ اور اللہ کو پا جاؤ اللہ کہتا ہوں کہ یہ چار اعمال کر لو اگر اللہ کو نہ پاؤ تو کہنا کہ آخر کیا کہتا تھا یہ میرا ساری زندگی کا تجربہ ہے کہ جو ان چار باتوں پر عمل کر لے گا اس کو انشاء اللہ تعالاب پورے دین پر حمل کرنا آسان ہو جائے گا اور وہ ولی اللہ ہو کر دنیا سے جائے گا ان فنی چیزوں سے آنکھ بچالو اور دل بچالو لو ان فانی چیزوں پر ایمان ضائع نہ کرو جو لڑکی آج سولہ برس کی ہے جب اس کی برس کی بڑیا ہوگی تو اس سے کہنے جاؤ گے کہ جوانی میں میں تم پر پتا تھا ہر بڈی بڈی ہونے والی ہے اور بڑھا بڈا ہونے والا ہے بس مراحب کرو کہ ساری دنیا بڈی ہو گئی کوئی جوان نہیں اور سوچو کہ ایک لاکھ بڈیوں کا جلوس جا رہا ہے سب اچھی اچھی برف کی ہے سب کی کمرے چکی ہوئی ہیں اور منہ میں دانت بالکل نہیں کوئی اشارہ کر کے بلا دی رہی ہے کسی نے کہا کہ دیکھو بڈیوں کا جلوس جا رہا ہے اور مفت میں دعوت گنا دے رہے ہیں تو تم جاؤ گے یا جا کہو کہ تمہارے کہو گے کہ بڈیو تمہارا ناس ہو جائے تمہیں شرم بھی نہیں آتی لیکن میں کہتا ہوں کہ تمہیں کیوں شرم نہیں آتی جب تم جب تم جوان لڑکیوں کو دیکھتے ہو اور اللہ کو ناراغ کرتے ہو حالانکہ ان لڑکیوں کا انجام تو یہی ہونے والا ہے آج سنیچر ہے کل اتوار کو میں کراچی واپس جا رہا ہوں یہ باتیں سن لو بڑی کام کی ہیں پھر اس طرح کھول کھول کر سنانے والا شاید ہی آپ کو ملے شاید دعوت اوڑنے کے لیے لگا دیتا ہوں پالا صاحب نے فرمایا تھا کر رہا ہے بار رازے حسن عشق پھر ملے گا ایسا دیوانہ کہاں کر رہا ہے بار پارش رازے عشق پھر ملے گا ایسا دیوانہ کہا ارشاد فرمایا کہ عورتیں داڑھی رکھنے اور پائجامہ ٹپنے سے اوپر رکھنے کا ثواب کیسے حاصل کر سکتی ہیں وہ اپنے شوہر والد اور بھائیوں کو ترغیب دے کر داڑھی رکھوا دیں تو ان کو بھی مفت میں یہ ثواب حاصل ہو جائے گا خصوصا شوہروں کو ان کی ایک نصیحت اور کسی مولوی کی اور نصیحت برابر ہے بس شوہروں سے اتنا کہتے ہیں کہ داڑھی مٹا کر آپ اچھے نہیں لگتے چھلے ہوئے آلو آلوم آلوم ہوتے ہیں تو بیوی کی نگاہوں میں سلیکٹڈ ہونے کے وہ بہت جلد داڑھی رکھیں گے اس طرح عورتیں اپنے شوہر والد اور بھائیوں کو اگر داڑھی رکھوا دیں گی اور ان کے پاجامے شکلوں سے اوپر کرا دیں گی قیامت تک ان کے نامے اعمال میں دونوں چیزوں کا جواب ہمیشہ لکھا جائے گا ارشاد فرمایا کہ جو چیز اللہ تعالی نے کافروں کو بھی دی اور ہم کو بھی دی اور حضرت نے جو یہ فرمایا ہے کہ عورتیں اس طرح اپنے بھائیوں کو شوہروں کو داغی رکھوا دیں اور بجامے ٹہنوں سے اوپر کرا دیں اس کا طریقہ اپنے کسی بڑے سے معلوم کرنا چاہیے کہ کس طرح ان کو ترغیب دیں کیا طریقہ ہے ان کو گیم کی دعوت دینے کا طریقہ کیا ہے چھوٹے کس طرح بڑوں کو کہیں اپنے سے بڑوں اپنے سے بڑے درجے والوں کو کیسے کہا جاتا ہے بغیر بغیر سیکھے یہ کام نہ کریں سیکھ لیں پہلے پھر ضرور کریں ارشاد اور نئے کہ جو چیز اللہ تعالی نے کافروں کو بھی دی اور ہم کو بھی دی وہ ہماری امتیازی دولت نہیں ہے کیونکہ دشمن اور دوست میں جو چیز مشترک ہو وہ دوستوں کی امتیازی دولت کیسے ہو سکتی ہے اللہ والوں کی امتیازی دولت وہ کرتے دل ہے اللہ کی محبت کا مزہ ہے گناہوں سے بچنے کے غم کی لذت ہے حسرتوں کا غم ہے جو کافروں کو نہیں ملا کافروں کو چاہے کہ اتنا ہی مزہ ملے ایک سے ایک عورتیں ملے مگر ان کی کھوپڑی پر علاق ارستا ہے ہر گناہگار کی کھوپڑی کٹو لو تو گرم ملے گی بلکہ میرا اعلان ہے کہ ہر گناہگار جس نے ابھی گناہ نہیں کیا لیکن گناہ کی اسکیم بنا رہا ہے اس کا دماغ بھی آج کی طرح گرم ہوگا آج سے بیس سال پہلے ایک مدرسے میں ایک غیر ملک کی طالب کے یہاں ایک لڑکا جس کی داڑھی نہیں تھی اس کے ملک سے آ گیا اور اس کے ساتھ رہنے لگا وہ طالب علم میرے پاس آیا کہ میرا سر گرم ہو رہا ہے مجھے تیل دے دیں کچھ دن بعد پھر آیا میں نے پوچھا تیل سے سر ٹھنڈا ہو گیا کہنے لگا سر تو ٹھنڈا نہیں ہوا تیل بھی گرم ہو گیا میں نے کہا معلوم ہے اس کی کیا وجہ ہے کہنے لگا بتائیے میں نے کہا کہ اس لونڈے کو فوراً ایئرپورٹ پہنچا دو کہ وہ اپنے ملک چلا جائے تم نے آگ سے دوستی کر رکھی ہے تو دماغ گرم نہ ہوگا جن کے گال انگارے جیسے لال ہیں یہ دراصل آزاد نار ہے خواجہ صاحب فرماتے ہیں دیکھ ان آتشی روپوں کو نہ دیکھ ان کی جانب نظر نہ کر دن پر اچانک نظر جو آ جائیں نظر جو آئیں تو برقنا ربنا آگاب نار یعنی لال جالوں والوں کو دیکھنے سے خواجہ صاحب بچا رہے ہیں کہ ان کو مت دیکھو یہ بھی آگ کی طرح لال ہیں اس لیے ان میں عذاب نار کی خاصیت ہے پر اے میرے رب ہمیں اداب گودف سے بچا لیں غالب نے کہا تھا آگرے کے شولرو ہے آگ رے آگرے کے شولرو ہے آگ رے بھاگ رے مرزا یہاں سے بھاگ تو میں نے جب اس سے کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا دماغ ٹھنڈا ہو جائے تو اس بیداری والے لڑکے کو پورت نکال دو ورنہ تمہارا دماغ چل جائے گا چنانچہ پر عمل کیا اور ارشاد کامل اطمینان کی زمانت ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرے دوستوں اور ادیضوں اور میرے پیارے بزرگوں چین صرف اللہ کی یاد میں ہے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ گناہوں میں چین ملے گا وہ انٹرنیشنل کلو ڈونکی یعنی گدا اور مونکی یعنی بندر ہے گناہ میں چین نہیں ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ بکر اللہ تب نہیں اگر تم ایمان اگر تم اطمینان چین تلاش کرتے ہو تو میری یاد کرو میری یاد کرو اور بے چینی کا راستہ لینا ہے تو مجھ سے اعراد کرو اور مجھے بھول جاؤ اور گناہوں میں مزہ تلاش کرو پھر دیکھنا تم کتنا بے چین رہتے ہو جن لوگوں نے گناہ کی زندگی گزاری ہے ان سے پوچھ لو کہ حسینوں پر زندگی دائر کر دی مگر چین نہ پایا چین ملا تو خانخواہوں میں ملا دنیا میں کہیں چین نہیں دلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ اشار فرماتے ہیں اللہ خبردار کان کھول کر سن لو اللہ کان کھول کر سن لو لوکی اللہ اللہ ہی کے ذکر سے چین ملے گا اگر یہ کہو کہ اللہ کے ذکر سے چین ملے گا تو یہ ترجمہ غلط ہو جائے گا جار مجرور مقدم فرمایا جس سے معنی اثر کے پیدا ہو گئے جس کا ترجمہ ہوگا کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے اور کیونکہ ماں کے پیٹ میں دل اللہ نے بنایا ہے جرمن اور جاپان کی مشینوں نے نہیں بنایا تو جو دل بنانے والا ہے وہی وہ تو دل کا تیل بتا رہا ہے دل بنانے والے سے دل کی غذا سن لو اللہ تو تم تو گناہوں میں کہاں چین کلاش کر رہے ہو میری نافرمانی میں کہاں چین تلاش کر رہے ہو تمہارے دلوں کو چین صرف میری یاد سے ملے گا لہذا میری یاد میں لگو اور یاد یاد کا فرد کامل فرما بردای ہے اور غفلت کا فرد کامل نافرمانی ہے لہذا نافرمانی سے بچو یہ سب سے بڑی یاد ہے سب سے بڑا ذکر ہے جو شخص نافرمانی کر رہا ہے وہ یاد میں کہاں ہے ارے وہ تو یاد کے بالکل خلاف جا رہا ہے اور اس زمانے میں عام نافرمانی بد ہے ہے اللہ تعداد نظر اور دل بچانے کی توفیق دے دیں میری آپ لوگوں سے اور اپنے نفس سے یہی فریاد ہے کہ آنکھ کو بچاؤ اور دل کو بچاؤ کہاں جا رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے علاوہ کہیں چین نہیں مل سکتا بس تقوا سے رہو اقوا سے رہو اقوا میں چین کی ضمانت ہے بس آج سے عہد کر لو آج بھی عہد کر لیں ہم بھی عہد کریں کہ ایک لمحہ ایک سانس بھی خدا کی ناراضگی میں نہیں جگا لیں گے بس پھر اطمینان ہی اطمینان اور چین ہی چین دنیا کی حقیقت ہے ارشاد فرمایا کہ دنیا تو آنی جانی چیز ہے جو آج بچہ ہے کچھ دن میں معلوم ہوا کہ بابا بن گیا کچھ دن میں معلوم ہوا دادا بن گیا ایک دن معلوم ہوا کہ مر گیا ساری دنیا یہاں سے جانے والی ہے پوری دنیا جو زمین کے اوپر ہے سو برس کے بعد زمین کے نیچے چلی جاتی ہے سو برس میں اوپر کے لوگ زمین میں ختم ہو جائیں گے اور لوگ اوپر اللہ کے بعد چلی جائیں گے اللہ تعالیٰ قبول اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ